صلا رحمی و حسن معاشرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک فرماتے عزیز و اقارب کے ساتھ صلاح رحمی فرماتے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے اور مدد فرماتے آپ فصیرت قابل لحاظ فرماتے تھے حضرت انس سردی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تو آپ فرماتے کسی فلاں عورت کے پاس لے جاؤ کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جتنا رشک میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ انہا پر کیا اتنا کسی اور عورت پر نہیں کیا کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں یاد فرماتے جب آپ بکری ذبح فرماتے تو ان کی سہلیوں کے لیے گوشت ہدیہ فرماتے کتاب الشفا مدارج و مدارج النبوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا کو ہدیہ بھیجتے رہتے تھے انہوں نے چند دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا اور یہ ابو لہب کی لونڈی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رضائی والدہ حضرت خلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا رضائی والد اور رضائی بھائی کے لیے چادر بچھانا اور ان کا احترام فرمانا احدیث سے ثابت ہے مدارج النبوہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنی ازوار متحرات سے ملاقات فرماتے اور ان کی ضروریات کا اہتمام فرماتے بخاری آپ اپنی صاحبزادیوں کے گھر بھی جلوہ افروز ہو کر ان کی خبر گیری فرماتے اور ان کے بچوں پر بھی خاص شفقت و رحمت فرماتے پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا اور ان پر کرم فرمانا بھی آپ کا معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجی تعلقات حسن سلوک و حسن معاشرت کا اعلیٰ نمونہ تھے آپ ازوال متحرات کے حقوق میں عدل و مساوات فرماتے جب سفر کا ارادہ فرماتے تو قرآ ڈالتے جن اسبار متحرہ کا نام نکل آتا انہیں ساتھ لے جاتے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کیا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آگے نکل گئیں کچھ مدت بعد دوبارہ دوڑ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور آپ نے متبسم ہو کر فرمایا یہ تمہارے پچھلی مرتبہ آگے نکل جانے کا بدلہ ہے مدارج النبوہ علامہ نبانی فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی انتہائی مثالی تھی گھر تشریف لے جاتے تو ازوار متحرات سے نہایت خوش مزاجی سے پیش آتے گھر میں ہمیشہ مسکراتے رہتے کسی بات پر ناگواری کا اظہار نہ فرماتے بچوں سے بھی شفقت فرماتے اپنی بیٹی فاطمہ تو رضی اللہ انہا کے سر اور ہونٹوں کا بوسہ دیتے امام قطولانی بھی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک فرماتے اور کوئی خلاف طبیعت بات ہو جاتی تو درگزر فرماتے ہیں. وسائل الوصول ام المن عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں کسی برتن سے پانی پیتی تو آپ میرے ہاتھ سے برتن لے کر بکیا پانی خود پی لیتے اور جب کھانا کھاتے ہوئے ہڈی پر تھوڑی سی بوٹی رہ جاتی تو آپ مجھ سے لے کر اسے کھا لیتے میں نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص قسم کا گوشت پکایا ام المنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ بھی موجود تھیں میں نے انہیں کھانے کو کہا انہوں نے انکار کیا میں نے کہا یا تو تم کھاؤ ورنہ میں سالن تمہارے منہ پر مل دوں گی انہوں نے نہ کھایا میں نے سالن ہاتھ پر لے کر ان کے منہ پہ مل دیا میری حرکت دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی مساعد الرسول حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام سے کسی جگہ بیچا میرے دل میں یہ تھا کہ میں آپ کی حکم کی تعمیل کروں گا مگر زبان سے کہہ دیا خدا کی قسم میں نہ جاؤں گا پھر میں باہر نکلا اور بچوں کا کھیل دیکھنے کھڑا ہوا اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے بال پیچھے سے پکڑ لیے جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کو ہنستا ہوا پایا آپ نے فرمایا تم وہاں کیوں نہ گئے جہاں میں نے بھیجا تھا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور جاؤں گا مشکات حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کے حسن سلو کی گواہی یوں دیتے ہیں کہ میں نے دس سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی آپ نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں نہ کیا بخاری و مسلم ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے کسی شخص کو بھی اس کے اہل و عیال کے حق میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہربان نہ دیکھا بخاری امنین ام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد مبارک ہیں آپ صلاح رحمی کرتے ہیں سچی بات کہتے ہیں سب کا بوجھ اٹھاتے ہیں مہمانوں کی توازو فرماتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والے مسائب میں لوگوں کی مدد فرماتے ہیں بخاری توازن اور حسن سلوک دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم عزم و فضیلت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود تمام لوگوں سے زیادہ متوازے تھے اور غرور و تکبر کا آپ کے قریب سے بھی گزر نہ ہوا تھا اس سلسلے میں یہ دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ چاہیں تو نبوت کے ساتھ شہانہ زندگی گزاریں اور چاہیں تو نبوت کے ساتھ فقر و بندگی اختیار کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و بندگی کو پسند فرمایا کتاب و شفا زرقابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم توازن اور انکساری میں سب سے بڑھ کر تھے آپ بہت کم گو تھے مگر آپ کی کم گو تکبر کی وجہ سے نہ تھی جب بات کرتے تو مختصر کرتے آپ بہت خوب بھرو تھے نیز کسی مشکل سے مشکل کام سے بھی نہیں گھبراتے تھے آپ اس حد تک بھی توازو و انکساری نہیں فرماتے تھے کوئی آپ کو حقیر سمجھنے لگے وسائل الوصول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو حد سے بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں بس تم مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول کہو شمائل ترمسی ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا میں کھانا کھاتا ہوں جیسے بندہ کھایا کرتا ہے اور میں بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے مشکات ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو رو وہ نبوت سے کانپنے لگا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں میں بادشاہ نہیں ہوں میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی مباحب لدنیا احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا توازن کے طور پر تھا یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے مگر ہمیں یہ جائز نہیں کہ ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں یہ دلیل ہے مگر بادشاہ کہیں کہ میں تمہارا خادم ہوں تو یہ صحیح ہے لیکن اگر لوگ اسے خادم کہیں تو یہ بے ادبی و گستاخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و مقام کے بارے میں پہلے گفتگو کی جا چکی ہے اس سے بھی ذہن نشین رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت فرماتے جنازوں میں تشریف لے جاتے پیدل چلنا بھی پسند فرماتے اور دراز گوش پر بھی سوار ہوتے آپ غلام کی دعوت بھی قبول فرماتے شمائل ترمسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کی دستگیری فرماتے اہل مدینہ کی لونڈیاں اپنے کاموں کے لیے آپ کو جہاں لے جاتے آپ تشریف لے جاتے بخاری مدینہ طیبہ کی لونڈی غلام خدمتِ عقدس میں سخت سردی کو صبح کو بھی پانی لاتے تو آپ اپنا دستے مبارک اس میں ڈبو دیتے تاکہ انہیں شفا اور برکت ملے مسلم فتح مکہ کے دن جب آپ فاتحانہ شان سے شہر میں داخل ہونے لگے تو آپ کی توازو کا یہ عالم تھا کہ سواری پر آپ نے سر اقدس اس قدر جھکایا ہوا تھا کہ سر اقدس پالان یا کوجاوا کے اگلے حصے سے چھو رہا تھا کتاب و شفا حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالین مبارک کا تسمہ ٹوٹ کیا آپ اسے درست فرمانے لگے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرمائیے تاکہ میں اسے درست کروں ارشاد فرمایا نہیں میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم لوگوں پر اپنی بڑائی ظاہر کرو ظلم خانی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو کاموں میں بھی مشغول ہوتے تھے آپ اپنے کپڑے دھو لیتے بکری کا دودھ دھوتے کپڑوں کو پیوند لگا لیتے نے مبارک کی مرمت کر لیتے اپنے ذاتی کام کرتے اونٹ خود باندھ کر انہیں چارہ ڈالتے غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے بلکہ اس کے ساتھ آٹا گوند لیتے اور بازار سے اپنا سودا سرف خود اٹھا لاتے تھے کتاب و حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے پاس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نہ کسی گھوڑے پر سوار تھے اور نہ کسی دراز گوش پر جب آپ سواری پر ہوتے تو کبھی اپنے پیچھے کسی غلام یا عام شخص کو بٹھا لیتے اور کبھی درمیان میں ہو جاتے اور کبھی آگے پیچھے کسی کو بٹھا لیتے جب آپ مکہ تشریف لائے تو بنو عبد مطلب کے بچوں نے آپ کا استقبال کیا آپ نے ایک کو آگے بٹھا لیا اور ایک کو پیچھے وسائل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم دنیا کا ذکر کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ اس کا ذکر فرماتے جب ہم آخرت کی باتیں کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ ان باتوں میں شریک ہو جاتے بس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت تم سے بیان کرتا ہوں شمائل تر حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تین کاموں یعنی جھگڑے تکبر اور بے مقصد باتوں سے دور رکھا اور آپ تین کاموں سے لوگوں کو دور رکھتے یعنی نہ تو کسی کو برائی کرتے نہ کسی کو ایب لگاتے نہ ہی کسی کا ایب تلاش کرتے آپ صرف وہی کلام فرماتے جس سے ثواب کی امید ہوتی جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے اصحاب سر جھکا لیتے گویا ان کے سروں پر, پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں جب آپ خاموش ہو جاتے تو وہ گفتگو فرماتے وہ کسی بات پر نہ جھگڑتے جب ایک بات کرتا دوسرے خاموش رہتے ان سب کی گفتگو آپ کے نزدیک پہلے آدمی کی گفتگو کی طرح ہوتی یعنی آپ سب پر یکساں توجہ دیتے جس بات پر باقی لوگ ہنستے آپ بھی تبسم فرماتے اور جس بات پر دوسرے متعجب ہوتے آپ بھی تعجب فرماتے گفتگو میں کسی اجنبی شخص کی بدتمیزی کو برداشت فرماتے یہاں تک کہ صحابہ کرام اجنبیوں کو آپ کے پاس لے آتے تاکہ ان کی بے تکلف گفتگو سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں آپ فرمایا کرتے ہیں کہ جب کسی حاجت مند کو حاجت طلب کرتا دیکھو تو اسے کچھ دے دیا کرو آپ اپنی تعریف صرف اس شخص سے قبول فرماتے جو احسان کی وجہ سے تعریف کرتا آپ کسی کی گفتگو کو قطع نہ فرماتے البتہ اگر وہ حد سے بڑھ جاتا تو اسے روک دیتے یا اٹھ کر تشریف لے جاتے شمائل ترمزین آپ کی توازہ کی ایک اور پیاری مثال یہ ہے ایک سفر میں صحابہ کرام نے بکری ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور اسے پکانے کے کام تقسیم فرما لیے ایک نے ذبح کرنا اپنے ذمہ لیا دوسرے نے کھال اتارنا کسی صحابی نے پکانے کی ذمہ داری لی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں چن کر لانا میرے ذمہ ہے صحابہ کرام نے عرض کی یہ کام ہم خود کر لیں گے آپ نے فرمایا تم یقینا یہ کر سکتے ہو مگر مجھے یہ پسند نہیں کہ میں تم سے خود کو ممتاز کروں پھر آپ لکڑیاں جمع کر کے لائے مباحب لدنیا وسائل الوصول عدل و انصاف رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ عادل اور امین تھے اس حقیقت کا کفار مکہ کو بھی اعتراف تھا حضرت ربیع بن خصیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے قبل اہل مکہ اپنے جھگڑوں اور معاملات کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کرایا کرتے تھے کتاب الشفاء شفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کے حوالے سے یہ بتانا بھی مناسب ہوگا کہ آپ اجام شیر خارگی میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی صرف داہنی طرف سے دودھ پیتے اور دوسرے ان کے شیرخار بچہ کے لیے چھوڑ دیتے تبرانی وبیہ کی ایک دفعہ خاندان مخزوم کی کسی عورت نے چوری کی قریش نے چاہا وہ اسے اس کی سزا سے بچ جائے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب غلام اسامہ بن زید رضی اللہ ان سے سفارش کی درخواست کی حضرت اسامہ نے سفارش کر دی رحبر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حد میں سفارش کرتے ہو تم سے پہلے کے لوگ اس لیے تباہ ہو گئے کہ وہ اپنے امیروں کو چھوڑ دیتے اور غریبوں پر حد جاری کرتے خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ایسا کرتی تو میں اسے بھی ایسی ہی سزا دیتا بخاری حضرت اسیر بن حضیر انصاری رضی اللہ عنہ خوش طبی کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ نے خوش طبی کے طور پر ان کی کمر میں چھڑی چبو دی وہ عرض گزار ہوئے مجھے کساس چاہیے فرمائے کہ لے لو انہوں نے عرض کی آپ کے جسم اطہر پر قمیض ہے اور میرے جسم پر نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھا دی وہ فوراً آپ سے لپٹ گئے آپ کی کمر مبارک کو چومنے لگے پھر عرض کی میرے آقا میں نے تو دراصل یہی چاہا تھا کہ اس طرح آ جس میں اقدس کا قرب اور اسے بوسہ دینے کا شرف حاصل ہو جائے گا ابو داود اسی طرح ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غریمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گیا آپ نے حضور کی شاخ سے اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ فرمایا جس سے اس کے منہ پر ہلکی سی خراش آ گئی آپ نے فرمایا تو مٹھ سے ساس لے لو اس عرض کی یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا ابو داود خیبر کے دن آپ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی چادر میں مال و زر جمع کر رہے تھے ایک شخص کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنا آپ نے فرمایا اگر میں نے بھی انصاف نہ کیا تو پھر کون انصاف کرے گا حضرت عمر رضی اللہ نے کھڑے ہو کر اس منافق کو قتل کرنے کی اجازت مانگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ یہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے وسائل الوصول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں عدل کا اتنا خیال تھا کہ وسائل سے قبل بھی ایک خطبہ میں یوں ارشاد فرمایا اے لوگو میرے تم سے جدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے بس جس کا کوئی بھی حق مجھ پر ہو وہ اپنا حق لے لے اور جان بمال جس سے چاہے اس کا کساس لے لے ایک شخص عرض گزار ہوا یا رسول اللہ میرے آپ پر تین درم ہیں ارشاد فرمایا میں کسی کو نہ جھٹلاتا ہوں اور نہ اس کو قسم دیتا ہوں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ درہم کس سلسلے کے ہیں عرض کی ایک دن ایک سائل آپ کے پاس آیا تھا آپ نے مجھ سے فرمایا تھا اسے تین درہم دے دو آپ نے فرمایا اے فضل رضی اللہ ان اس کو تین درہم دے دو پھر فرمایا اے لوگو جس کسی پر حق ہو اسے چاہیے آج ہی اپنی گردن سے اتار لے اور یہ خیال نہ کرے کہ میں رسوائی سے ڈرتا ہوں جان لو اور آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا کے رسوائی آخرت کے رسوائی سے ہلکی اور آسان ہے مدارج النبوہ مسکراہٹ اور خوش طبعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متانت اور وقار کا پیکر تھے بلا ضرورت کبھی گفتگو نہ فرماتے تھے اور نہ ہی آواز سے ہنستے آپ کا ارشاد گرامی ہے زیادہ نہ ہسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے مسند احمد ترمسیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی دل جوئی کے لیے کبھی کبھی خوش طبعی فرمایا کرتے تھے احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبسم فرمایا کرتے جس سے غم زدوں کو تسکی ملتی اور روتے ہوئے اپنا غم بھول جائے حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ ان سے روایت ہے میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا شمائل ترمسی حضرت جابر بن سمورا رضی اللہ ان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی مبارک صرف تبسم ہوتی تھی شمائل ترمسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کیا ہو آپ عام لوگوں کی طرح دوسروں کے ساتھ نا شائستہ ہنسی مذاق نہیں فرماتے تھے آپ کے صحابہ کرام بھی زور سے نہیں ہنستے تھے بلکہ آپ کے طرح مسکراتے تھے وہ آپ کے مجلس میں ایسی سنجیدگی اور متانت سے بیٹھتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں وسائل الوصول حضرت علی بن ربیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا علی کر اللہ وجہ کی سواری کے لیے گھوڑا لایا گیا آپ نے جب اس کے رقاب میں پاؤں رکھا تو بسم اللہ کہا پھر اس کے پیٹھ پر سوار ہوئے تو الحمد فرمایا پھر سواری کی دعا پڑی پھر تین بار الحمد اور اللہ اکبر کہا اور پھر یہ دعا پڑی صبح انی ظلم تو نفسی پاغ و فر لی فا ہو لا یا فروبا اللہ انتا رب تو پاک ہے بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے یہ کہہ کر آپ ہنس پڑے میں نے پوچھا میرے منین آپ کس بات پر ہنسے فرمایا میرے سامنے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا اور پھر آپ ہنسے تھے وجہ پوچھنے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بندہ جب یہ کہتا ہے یا رب میرے گناہ معاف فرما دے اور بضا میں خیش یہ سمجھتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی میرے گناہ معاف کرے گا اور کوئی بخشنے والا نہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے وسائل الوصول اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے تھے اور اس سنت کی پیروی میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی مسکرائے یہ شمع رسالت کے پروانوں کی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بعطات کی ایک جھلک ہے اب آقاء مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شگفتہ مزاجی و خوش طبعی کے بارے میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے خوش طبی کے طور پر فرماتے اے دو کانوں والے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی کے پاس بلبل کا ایک بچہ تھا جو مر گیا جب وہ آپ کی خدمت اقدس میں آتا تو آپ خوش طبی کے طور پر اس سے دریاب فرماتے اے عمیر تیرے بلبل بل کو کیا ہوا شمائل ترمسی حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے خوش طبعی فرماتے ہیں ہمیں اس پر حیرت ہوتی ہے ارشاد فرمایا میں خوش طبعی میں بھی ہمیشہ سچ بولتا ہوں یعنی باوجود خوش طبعی کے جھوٹی بات نہیں کہتا شمائل ترمسی ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی ارشاد فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے اس نے عرض کی میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا فرمایا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے ترمزی ابو داود حضرت محمود بن ربی انصاری خرجی پانچ سال کے تھے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے ان کے گھر میں ایک کنواں تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور خوش طبعی کے طور پر پانی کی ایک کلی حضرت محمود بن ربی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ماری بخاری محدثین فرماتے ہیں اس کی برکت سے ان کو وہ حافظہ حاصل ہوا کس قصہ کو یاد رکھتے اور بیان فرماتے اسی وجہ سے صحابہ میں شمار ہوئے ایک بوڑھی صحابیہ بارگاہ نبوی میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مرے جنت میں داخل فرمائے آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی وہ رونے لگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورتیں بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جوان ہو کر جائیں گی ارشادِ باری تعالیٰ ہے بے شک ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر پیدا کیا اور پھر انہیں کواریاں بنایا شمائل ترمسی ایک دیہاتی صحابی ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دیہات کی چیزیں بطور تحفہ لایا کرتے تھے آپ ان کو شہر کی چیزیں تحفہ دیا کرتے وہ اگرچہ جی زیادہ خوش شکل نہیں تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ ایک دن وہ بازار میں سامان بیچ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے آ کر اس طرح بازو میں لے لیا کہ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے یہ کون ہے مجھے چھوڑ دے پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اپنی پشت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس سے برکت کے لیے ملنے لگے آپ نے ارشاد فرمایا یہ غلام کون خریدے گا انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی قسم آپ مجھے کم قیمت پائیں گے آپ نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہو شمائل تن مزید شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں بعض احادیث میں جو مزاح اور کھیل وغیرہ کی ممانعت آئی ہے وہ کثرت اور زیادتی سے ہے یعنی جو خوش طبعی اور کھیل وغیرہ خدا کی یاد سے اور دینی امور پر غور و فکر سے غافل کر دے وہ منع ہے اور جو شخص ان کے باعث دینی امور سے غافل نہ ہو سکے اس کے لیے یہ مباح یعنی جائز ہے اور اگر اس سے کسی کی دل جوئی اور کسی سے دلی محبت کا اظہار مقصود ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک تھا تو یہ مستحب ہوگا حقیقت یہ ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خاصانہ میں توازن اور خوش طبعی نہ ہوتی تو کسی میں یہ قدرت و طاقت نہ ہوتی کہ آپ کی خدمت عقدس میں بیٹھ سکتا یا آپ سے کلام کر سکتا کیونکہ آپ کے کی ذات عقدس میں انتہائی درجہ کا روغ و جلال اور عظمت و دبدبا تھا مدارج زہد و وکنات فقر و زہد کے معنی ہیں رضائے الہی کے لیے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا ارکنات کا مفہوم ہے زندگی گزارنے کے لیے صرف ضروری اشیاء پر اکتفا کرنا اور انہیں بھی جمع نہ کرنا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں اوصاف کے بھی جامع تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا اضتراری نہ تھا امام قاضی ایاس شفاء شریف میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مال و متا سے ایسی حالت میں بھی اجتناب فرمایا جبکہ وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر تھا اور مسلسل فتوحات ہو رہی تھیں اور یہ فقر و زہد ہی تھا کہ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت آپ کے زیرا مبارک ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی بخاری سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو صرف اتنا رزق عطا فرما جس سے وہ زندہ رہ سکے تر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال مبارک تک کبھی مسلسل تین دن شکم سیر ہو کر کھانا نہ کھایا بخاری بطر مسیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ان کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو بکری کا بھنا ہوا گوشت کھا رہے تھے انہوں نے آپ کو بھی دعوت دی مگر آپ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی بخاری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ شریک عام ہونے کے علاوہ کبھی بھی روٹی یا گوشت پیٹ بھر کر نہیں کھایا شمائل ترمسی حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کبھی مسلسل دو روز جو کی روٹی سے سیر نہ ہوئے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے بخاری و مسلم آپ کے کاشانہ اقدس میں بسا اوقات دو دو مہینے چولہا نہ چلتا تھا اور صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا ہوتا تھا بخاری سگر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن کے لیے کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرتے تھے شمال تن مزید مالک کل ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھ پر میرے رب نے پیش فرمایا کہ میرے لیے مکہ کی وادی کو سونا بنا دیا جائے میں نے عرض کی یارب میری خواہش تو یہ ہے کہ میں ایک روز بھوکھا رہوں دوسرے روز شکم سیر ہوا کروں تاکہ جب بھوکا رہوں تو تیرے لیے آجزی کروں اور تجھے پکاروں اور جب سیر ہو جاؤں تو تیری حمد کروں اور شکر ادا کروں مسند احمد وطر مسیح آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عن فرماتے ہیں ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور ہم نے کپڑا اٹھایا کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے عقائد دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم عقدس پر سے کپڑا اٹھایا وہاں دو پتھر بدھے ہوئے تھے شمائل تر مستی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں بعض اوقات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فاقہ کشی کی حالت دے کر رو پڑتی اور عرض کرتی میرے آقا آپ دنیا سے کم از کم اتنا حصہ تم قبول فرمائیں جس سے پاکے کی اذیت نہ ہو آپ ارشاد فرماتے مجھے دنیا سے کیا غرض میرے بھائی ال الاظم پیغمبروں نے اس سے بھی مشکل حالات میں صبر کا دامن تھامے رکھا اور صبر وکنات کے باعث بارگاہ خدا میں عزت و شرف اور اجر عظیم کے حقدار ٹھہرے میں اگر دنیا میں آرام و سکون پسند کروں گا تو مجھے اس سے کم اجر ملے گا جو میرے لیے ندامت کا باعث ہوگا اس لیے مجھے اللہ تعالی کے محبوب و بمقرب بندوں کی موافقت سے بڑھ کر کوئی شعب مطلوب نہیں ہے کتاب و شفا حضرت ابن عباس ردی اللہ آنند فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے جب بیدار ہوئے تو جسم عقدس پر چٹائی کا نشان پڑ گیا تھا میں نے عرض کی آپ اجازت دیتے ہم آپ کے بستر بچھا دیتے فرمایا مجھے دنیا سے کیا غرض میرا دنیا سے تعلق بس ایسا ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے سائے میں کھڑا ہو اور پھر درخت کو چھوڑ کر آگے چلا جائے ترمزی ببن ماجہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ کے جسم عقدس پر چٹائی کے نشانات اور آپ کی کل جمع پونجی دیکھ کر رونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روتے ہو ارض کی کیسر و کثرات ہو ایش و عشرت میں رہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں زندگی گزاریں ارشاد فرمایا ابن خطاب کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ آخرت ہمارے لیے ہو اور دنیا ان کے لیے بخاری خوف و عبادت ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں سورہ فاتر آیت نمبر اٹھائیس اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم اور اپنی معرفت کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت فرماتے اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میں تم سب سے زیادہ اسرار قدرت سے آگاہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہوں بخاری ایک اور فرمانے آج ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے اگر تم ان حقیقتوں کو جان لیتے جنہیں میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے ترمسی علامہ نبہانی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا بھی آپ کی مسکراہٹ کی مانتا تھا جیسے آپ کبھی آواز کے ساتھ نہیں ہنسے ایسے ہی کبھی آواز کے ساتھ روئے بھی نہیں آپ کا رونا رویا تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہن نکلتے اور سسکیوں کی آواز سنائی دیتے کبھی کسی کی وفات پر رنج و غم سے آپ کے آنسو بہہ نکلتے کبھی آپ اپنی امت کے لیے آبدیدہ ہو جاتے اور کبھی خوف خدا کے باعث روتے وسائل الرسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے سیاب کرام نے عرض کی آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب تمام اگلوں اور پچھلوں کی گناہ بخش دیے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں دوسری روایت میں ہے کہ آپ تہجد میں اتنا طویل قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک پر برم آ جاتا شمائل ترمسیم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ میں نے ایک نامناسب ارادہ کیا وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا رہنے دوں اور خود بیٹھ جاؤں شمائل ترمسیم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کا طویل حصہ کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتے اور کبھی اتنا ہی وقت بیٹھ کر نماز ادا فرماتے شمائلِ ترنسی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینہ میں کبھی مسلسل افطار فرماتے یعنی روزان نہ رکھتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ اس ماہ میں کوئی روزہ نہیں رکھیں گے اور کبھی آپ مسلسل روزے رکھتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ اس ماہ میں بالکل افطار نہیں کریں گے اگر کوئی آپ کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا تو آپ دیکھ ل... تو دیکھ لیتا اور آپ کو سوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا بخاری یعنی آپ تمام رات نماز نہ ادا فرماتے بلکہ کچھ وقت آرام بھی فرماتے گویا نفل عبادات میں افراد و تفرید سے دور رہتے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوتا تھا حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز میں بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں اور سینہ قد سے رونے کے باعث اس طرح آواز آ رہی ہے جیسے کھولتی ہوئی ہنڈیا سے آیا کرتی ہے شمالِ تر نسیب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن حکیم کی تلاوت کا حکم دیا میں نے سورہ نساء تلاوت کی جب میں اس آیت پر پہنچا جس کا ترجمہ یہ ہے تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں شمائل ترمسی حضرت عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک طویل روایت میں ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گہن کے وقت حالت نماز میں سجدہ میں رو رہے تھے اور دعا فرما رہے تھے اے اللہ کیا تو نے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ میری موجودگی میں میری امت کو عذاب نہ دے گا اے میرے رب کیا تو نے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہ آئے گا اے اللہ ہم سب استغفار کرتے ہیں اور تر سے بخشش کے طلبگار ہیں شماعل ترمزین احادیث مبارکہ سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار فرماتے تھے آپ کا استغفار فرمانا کسی خطا یا گناہ کی وجہ سے ہرگز نہ تھا کیونکہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے انبیاء کرام تمام گناہوں اور خطاوں سے معصوم ہوتے ہیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار فرمانا ازراہ توازو تھا یا بطور عبادت اور اس کی بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ استغفار کرنا امت کے لیے سنت بن جائے حضرت ہند بن نبی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و اوقات غمگین اور متفکر رہتے ہیں ایک مرتبہ سیابۂ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بڑھاپے کے آثار ظف وغیرہ دیکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ارشاد فرمایا مجھے سورہ ہوت اور اس جیسی صورتوں نے ضعیف کر دیا شمائلِ ترمسی یعنی جن صورتوں میں حساب با عذاب کا ذکر ہے اسے یاد کر کے اپنے گناہگار امت کی فکر میں مبتلا رہنے نے ذوق تاری کر دیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری روح پرور دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی اے اللہ مر ایسی دعا کے عطا فرما جو زور سے برسنے اور خوب رونے والی ہوں اور تیرے عذاب و اطاب سے ڈرنے والی ہوں اور اس سے پہلے کہ آنسو خون بن جائیں اور ڈاڑیں انگاریں البفا اس دعا میں امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے اس کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کیا جائے تاکہ ہماری آنکھیں خوف خدا سے روئیں اور ہمارے آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھ جائے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالی نے ہر بیماری کی دوا پیدا فرمائی ہے بخاری و مسلم لیکن کسی حرام شے میں شفا نہیں رکھی بخاری یہ بھی ارشاد ہوا کہ ہر مرض کا علاج ہے اس لیے دو اختیار کرو مگر حرام چیز سے ہرگز علاج نہ کرو ابو داود جس طرح بھوک اور پیاز کو ختم کرنے کے لیے کھانا پینا تبکل کے منافی نہیں اسی طرح بیماری سے شفا کی دعا مانگنا اور علاج کرانا بھی تبکل کے منافی نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی علاج بھی ارشاد فرمائے جیسا کہ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ انہا سے روایت ہے رسول معزم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیشہ دعا تعویز کرانے کا حکم دیا اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف امراض کے لیے مختلف چیزوں کا فائدہ مند ہونا بھی بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز دعائیں اور وظائف انشاء اللہ تعالیٰ علیحدہ سے شائع کیے جائیں گے فی الوقت اختصار کو مند نظر رکھتے ہوئے صرف چند طبعی ادویہ کا ذکر کرتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی صحت کے لیے مفید فرمایا ہے ایک شخص بارگاہیں نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کو دست آ رہے ہیں ارشاد فرمایا اسے شہد پہ لاؤ وہ پھر آیا اور عرض کی دستوں میں اضافہ ہو گیا ارشاد فرمایا اسے پھر شہد پلاؤ وہ پھر آیا عرض کی دست کا سلسلہ جاری ہے آپ نے پھر اسے شہد پلانے کا حکم دیا اس نے عرض کی اس سے تو فائدہ نہیں ہو رہا فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اس میں سورہ نقل کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں شہد کو شفا فرمایا گیا ہے اس نے پھر جا کر شہد پلایا تو مریض شفا یاب ہو گیا بخاری و مسلم فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو ہر ماہ میں تین دن صبح کو شہد چاٹ لیا کرے اسے کوئی بڑی بیماری نہ ہوگی ابن ماجہ دوسری حدیث میں ہے دو شفا والی چیزیں اختیار کرو ایک شہد دوسری قرآن کریم ابن ماجہ بحکی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشدات عالیہ ملاحظہ ہوں کالا دانا یعنی کلونجی میں سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے بخاری اگر کوئی شے موت کا بھی علاج ہوتی تو وہ سنا ہوتی ابن ماجہ ایسا کوئی دن نہیں گزرتا کہ جنت کے پانی کے قطرے کاسنی کے پودے پر نہ گرتے ہوں ابو نعیم عہد ہندی قصے شیریں کو شفا کے لیے استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں سات شفائیں ہیں ابن ماچا انار کو اس کے گودے یعنی باریک چھلکے سفید کھاؤ کہ یہ میدا کو زندگی دیتا ہے ابو نعیم زیتون کا تیل کھایا کرو اور اسے بدن پر بھی لگایا کرو کیونکہ یہ ایک مبارک درخت سے نکلتا ہے ترمزی پانی کو چوس کر پیو کہ یہ زو ہضم ہے اور بیماری سے بچاؤ ہے دیلمی نہار وہ کھجورے کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں مسند الفردوس منقع چہرے کے رنگت کو نکھارتا اور بلغم کو خارج کرتا ہے قدو عقل کو زیادہ کرتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے ابن حبان آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی فائدہ دے گا دار قطنی گوشت کے گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کھانا چاہیے ابو داود زیشک پشت کا گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے ترمسی میتھی سے شفا حاصل کیا کرو اب نعیم نعم کھنبی آنکھوں کے لیے شفا ہے ابن ماجہ گوشت کھانے سے سماعت میں اضافہ ہوتا ہے مدارج النبوفہ اجوا کھجور جنت سے ہے اور وہ جنون یا زہر سے بھی شفا ہے ابن ماجہ اسمد سرما لگایا کرو کہ وہ بینائی زیادہ کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے شمائل ترمسی مکھی کے ایک پر میں زہر اور دوسرے میں شفا ہے اگر کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دو کیونکہ وہ پہلے اس پر کو گراتی ہے جس میں زہر ہے نسائی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی کانٹا چبا یا پھنسی وغیرہ کا زخم ہوا آپ نے اس پر مہندی لگائی ترمزی ابن ماجہ آپ نے اشوب چشم کے لیے کھجور سے پرہیز اور جوت و چقدر کا کھانا مفید بتایا دھوپ سے گرم شدہ پانی کے استعمال کو برس کا سبب فرمایا دار کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھنے کا حکم دیا بخاری و مسلم آپ نے بارہا مسوا کرنے کی تاکید فرمائی بخاری و مسلم آپ نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھائی پھر آپ کھیرہ نمک کے ساتھ کھاتے تھے ابنعین آپ تر کھجور کے ساتھ تربوزہ خربوزہ تناول فرماتے تھے ترمسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کا دلیہ کھانے کو دل کی تقویت کا باعث فرمایا بخاری گائے کی دودھ اور مکھن کو شفا اور دوا جبکہ اس کی گوشت کی کثرت کو بیماری کا باعث فرمایا ابو نعین طبرانی کھانے کی ابتدا اور اختتام نمکین چیزوں پر کرنے کو ستر بیماریوں سے حفاظت قرار دیا بہار شریعت آپ کھانے کے فورن بعد پانی نہ پیتے کیونکہ یہ نظام ہضم کو متاثر کرتا ہے مدارج النبوہ آپ نے ناشتہ جلدی کرنے کو بہتر قرار دیا نیس فرمایا رات کا کھانا ترک نہ کرو کچھ نہیں تم اٹھی بر جورے ہی کھا لیا کرو کیونکہ رات کا کھانا چھوڑ دینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے ابن ماجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں سب سے زیادہ اہمیت کم کھانے کو دی گئی ہے فرمان نبوی ہے کسی نے بھی پیٹ سے زیادہ برابر برتن کوئی نہ بھرا انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھے پھر بھی اگر زیادہ ضرورت ہو تو تہائی پیٹ کھائے تہائی پیٹ پانی اور تہائی پیٹ سانس کے لیے رکھنا چاہیے تیر مسیح ابن ماجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریضوں کو زبردستی کھلانے پلانے سے بھی منع فرمایا ہے چنانچہ ارشاد کرامی ہے تم زبردستی کر کے اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کیا کرو اللہ تعالیٰ انہیں کھلا پلا دیتا ہے ابن ماجہ اسلامی تفریحی مشاغل دین فطرت اسلام فرض و نفری عبادات کے ساتھ ساتھ ان تفریحی مشاغل کی بھی اجازت دیتا ہے جس سے احکام الہی کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو معاشرے میں کو خرابی نہ پھیلتی ہو اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کا باعث ہوں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معاشرے میں مسلمانوں کے تفریحی مشاغل اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنے تفریحی مشاغل کی حدود کا تعن کر سکتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تفریحی مشاغل کو پسند فرمایا ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے تفریح تباہی کا باعث ہوتے ہیں بلکہ وہ جسمانی طور پر طاقت میں اضافے کا بھی ذریعہ ہوتے اور جہاد کے لیے عملی تربیت بھی ثابت ہوتے ہیں کم نصبی سے آج جن چیزوں کو تفریح سمجھ لیا گیا ہے وہ نہ صرف بے حیائی گناہوں پر مشتمل ہے بلکہ مسلمانوں کو جسمانی اور روحانی طور پر نکارہ بنا دیتے ہیں اور کھیل کے طور پر جن مشاغل کو اپنایا گیا ہے وہ معاشرتی ذمہ داریوں کے علاوہ بندے کو احکام الہی سے بھی غافل کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ہر وہ چیز جس سے مراد کھیلیں باطل ہے ترمسی اس حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مشاغل سے منع فرمایا ہے جو حکام الہی سے غافل کرتے ہوں یا ان سے کوئی جسمانی و روحانی فائدہ نہ ہوتا ہو ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہوا طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے مشکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکانہ پہلوان کو تین بار کشتی میں پچھاڑ دینے کا واقعہ پہلے بیان کیا گیا ہے ایل سیر نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ورزش کا شوق دلایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نشانہ بازی کی ترغیب دیا کرتے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانہ بازی کی مشق کے لیے دو فریق بنائے پھر فرمایا تیر چلاؤ میں فلاں فریق کی جانب ہوں یہ سن کر دوسرا فریق تیر چلانے سے رک گیا عرض گزار ہوا آقا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فریق کی طرف ہیں پھر ہم ان کے خلاف تیر کس طرح چلا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر چلاؤ میں تم سب کے ساتھ ہوں بخاری حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے سنا کہ کافروں سے لڑنے کے لیے تم اپنی قوت جسم قدر مضبوط کر سکو ضرور کرو خبردار قوت تیر اندازی میں ہے یہ بات آپ نے تین بار فرمائی مسلم ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے. تم تیر اندازی ضرور سیکھو یہ بہترین کھیل ہے تبرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شہ سوار تھے صحیح بخاری میں ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گھوڑوں کی دوڑ کرائی جاتی تھی آپ اونٹوں کو بھی دوڑاتے تھے ایک اور روایت میں ہے آپ کی اونٹنی ہمیشہ دوڑ میں سبقت لے جاتی تھی ایک بار کسی بدو کا اونٹ آگے نکل گیا تو سہوائی کرام کو سخت صدمہ ہوا آپ نے اللہ تعالی کو زیبا ہے کہ جو چیز گردن اٹھائے اسے نیچا دکھا دے بخاری پوشی کے ساتھ پیراکی اچھی ورزش ہے اور کھیل بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کو پیراکی اور تیر اندازی سکھاؤ اور ان سے کہوں کہ گھوڑے پر چھلانگ لگا کر سوار ہوا کریں مسند احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھنے کی بے حد تلقین فرمایا کرتے تھے آپ نیزابازی اور شمشیر زنی کو بھی پسند فرماتے ایک مرتبہ عید کے دن آپ نے حبشیوں کو نیزابازی کے کرتب دکھانے کی اجازت عطا فرمائی بخاری دوڑنا اور دوڑ میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا بہترین کھیل بھی ہے اور جسم کے لیے مفید بھی متعدد روایات میں ثابت ہے کہ با صحابۂ کرام دوڑنے میں بہت تیز رفتار تھے اور دوڑنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان تفریحی مشاغل کی اجازت دیا کرتے جن سے احکام الہی کی نفی بھی ہو نہ ہو اور وہ جسمانی اور ذہنی طور پر فائدہ مند ہوتے نیز یہ کہ ان تمام مشاغل کے باوجود سیابۂ کرام زیادہ الہی سے غافل نہ ہوتے حضرت بلال بن سعد رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے میں نے صحابہ کرام کو دوڑنے کا مقابلہ کرتے ہیں اور انہیں آپس میں ہستے ہوئے بھی دیکھا لیکن جب رات ہوتی تو وہ راہب یعنی تارک دنیا بن جاتے مشکات